والا صحابیا حبی بلام جولام عال قیا سیدیا خاتمن بھی جین والا عال کب صحاب قیا مکین کلو بل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 شام السلام علیکم اج یہ روحانی جلسہ میرے بزرگ مولانا حاجی محمد نواز خان صاحب اور انہاں دے اقرباد کی طرفوں منعقد کیا گیا اہل سنت و جماعت دے سنگیاں ساتھیاں دوستاں مخلصین مہبین کا ساد مسلمان کا اجتماع عظیم سو چک لو دے اندر اس بات دی بین دلیل ہے کہ امت نبی صلی اللہ تعالی وسلم دا او طبقہ بے شعور سمجھا جا اللہ تعالی ہی شعورتا فرمایا ہوا ہے اللہ تعالی ہی شعور اتا فرمایا ہوا میں خبر دے رہا دعا نہیں کر رہا اقبال فرماندے نے خیر و خوبی بر خواس آمد حرام خیر و خوبی بر خواس آمد حرام ام صدق و سفارا در آوام فرمانے جڑے خواس بن ہیں نا خواس اپنے آپ نے میں ان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 سفا خلوس کوئی نظر آیا تو مینو عوام نظر آیا <سام> <سام> <سام> چار طبقے خواس شمار ہوں نے دو دنیا کے لحاظ دو لحاظ دنیاوی لحاظ دا کا سرمایہ داران دا دینی لے پیران دا پیرانویا چار طب کے خواس تسان آسان سارے عوام اقبال فرماند نے خاص جہے چارے آن میں آ کے بڑا چنگا ہولوس تو سدک توں سفا توں, توں درد توں خالی مری سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب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 یہ دین لئے انہوں خبر ہوئی ہے یار مولوی ہے بھی گل بڑی آپ کھرا کونی پر گل بڑی کھری گل کر سن واسطے آئے نے اس لئے بندے ملتان تو بھی اتنے آئے بیٹھے جی ایک حافظ صاحب نبی نے آئے نے خانگاہ شریف میںرا نام سنیا سی میں خزانہ جا کے گھر سنگیو اس ابتدائی تعریف دا مقصد وے کہ اس طبقے جڑا اسلے میرے سامنے بیٹھے na. احساس کم تری کا شکار رکھا جا رہا ہے اور انہوں نے طرفوں ذہنی طور فکری طور پر دبایا جا رہا ہے کہ یہ بچارے نکھٹو نے پاگل نے ڈنگر نے بے شعور نے کسے کم کام نہیں لیکن میں تینوں مبارک مبارکباد دینا جو نظام اے فطرت نظام عقل قانون خداوندی قران حدیث شریعت دے مطابق سمجھ عقل اگر نظر آدھی ہے تو ایسے تب کے بیج، تیرے وچ نظر پہ آدھی او اہشے او جن تیرے پاک نبی دی سچائی سننے تین کچ ل رب واہدہ لا شریق مالا نہ کوٹیاں نہ بنگلے ویکھے نہ کپڑے ویکھے نہ مال ویکھے نہ انہیں تے ویکھنا ہی وہ دل لے. اللہ واہدہ لا شریق مولا سونا دعا کرو ساڈے نکم دل ن اپنی بار گاہ قبولیت چ بخش کرم چ فرماوے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 اس عذاب دا تقاضا سی سڈے اندر خوف لیکن اس کے بار اکس ساڑے اندر اطمینان ہے اور امن ہے اصا اس لیے پر امن اور بالکل مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں سڈا یہ ذہن نہیں رہا کہ یار کوئی اللہ تعالی دا عذاب ہے کوئی ساڈے تار کی کر رہے ہیں کڑے پاسے جا رہے ہیں سن جبکہ ایسے حالات بن جان اسے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق اپنے عذاب دا معاملہ کرنا چاہتا ہے جہاں اللہ تعالی عذاب تو محفوظ رکھنا چاہے ان خوف اتا فرما چڑتا اور عذاب آب مبتلا کرنا چاہے عذاب تو مطمئن ہو جاندے ہیں بے خوف ہو جاندے ہیں کلی طور پر اللہ تبارکو تعالی آزاد بے خوفی کلی طور پر اور مطمئن رہنا ایک ہے اور جنا عذاب دا خوف مولا تالا دا خوف زیادہ ہوا ایک بڑا ایمان بندے در گا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 جنہ پشان دینے اس دے باوجود اللہ تعالیٰ دے عذابتوں او مطمئن نہیں ہوئے اور خوف رہنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضور خود فرمان دینے انا اعلمکم باللہ و انا اخشاکم لللہ۔ سارا میں اللہ تعالی نو زیادہ جاننا وا ایمان دسو سنگیو کوئی نبی پاک جنہ اللہ تعالی نو ہے نہیں تسان سارا میں اللہ تعالی تو زیادہ ڈرنا وا اور سنو ایک خوف ایک خشیت دونوں فرق کے urdu وچ تے ماننا دوواں دا خوف کردیاں خشیت دا وی تے خوف دا وی لیکن نہ فرق کے امامہ لکھیا ہے خوف خوف عام خشیت خاص ہے خشیت اس خوف نو اکھدے نے جیڑا خوف کسے دی ہبت نال پیدا ہوئے یعنی خوف بما ہبت ہوئے تے خشیت ہے اور خوف جہا ہے وہ حبت تو خالی بھی ہو سکتا ہے خوف حبت تو حبت کے نام بھی ہو سکتا ہے لیکن خشیت خاص ہے اللہ تعالی دے محبوب خالی نہیں سن ڈرتے اللہ دی عظمت عزمت جلال دی حبت لال ڈر دے سن وہ خوف سی آپ اہی وہ حبت کا خوف سی نا کہ کھلوے نے مسلے شریف تور تورمت کا ہو قدمہ ہاں اوہی ماں خوفے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالا نہ فرماندیاں نے محبوب خدا دے مسلح پاک ن جو ہتھ لگا ہے انج لگا جی میں پانی رڑیا پیا میں پوچھا یا رسول اللہ لگ فر اللہ ہو مات کدم من دمبے کو مات آخر شانت جناب دی جناب پھر انہیں گریہ زاری رونا کیوں فرماؤ جے فرمایا کون آپ دن شکورا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنا شکر گزار بندہ نہ بنا کی مطلب کہ اللہ تعالی دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شکور رب دے عبد شکور بنے کی جانتے سن اس کی ہوں نبی پاک نے کی بو فرمایا ہے جو تے نالوں میں اللہ نو زیادہ جاننا وا یہ فرمایا ہے جو تصا نالوں میں زیادہ ڈرنا وا کوئی نبی اللہ تعالی تو خوف نہیں رکھتا جن رب کا حبیب ہے اور میں تھوڑے تو پوچھنا سگیو اللہ تعالی دی شان رحمانی رحیمی نبی پاک جانے آئے تے اینا جانے کسی جانے بھی اے جانا باوجود رحمان رحیم جاناجو فرمند نے میں تسان ساروں زیادہ ڈرنا وا میری گل نہیں سمجھ آلے تو سو جان دے کنو پے نے رحمان رحیم نو. تے فرما پے نے سارا نو میں زیادہ ڈرنا وا اس رحمان تے رحیم تو یہ مطلب یہ نکلیا جو رب دی رحمت جنہ کوئی زیادہ جانے گا ان کا یہ مطلب نہیں ہونا کہ بے خوف ہو جانا ہے کوئی زیادہ جانے گا اُنہ زیادہ پر خوف ہو جاوے گا بے خوف نہیں ہوگا تے کافر ہوں جے مطمئن کافر کلی طور اللہ د عذاب تو بے خوف ہوں ابو جہل کافر نو خوف ہے ایمان وال دسو اللہ تعالی کا بش نا اگلے دن تقریر کر رہا تھا اتنے نڑے تل تعالیٰ نو کافر اللہ تعالیٰ ن جاندہ ہے کہ رب ہے پتہ تو انہوں نے ہے کہ لیکن کن کا فراہ تو ڈردی ایک بندہ آتا ہاں جی ڈر ہے مول صاحب سے میرے نامٹ آ میں آخر سد کے جا کیسا عجیب ڈرنا ہونا کہ یا اللہ تین میں منگا نہیں بہت ڈرنا تیر مندہ تینو ہے نہیں میں تیرے تو بڑا ہی ڈرنا کافر سنگیو رب تو ڈردا نہیں ہوں میری گالتے توجہ کرے آجے. ایک پاسے ہے رحمت المین اور فرماندے پہن میں سارا نال رب تو زیادہ ڈرنا ایک پاس ہے ابو جال بوش کافر وہ تھڈو کوئی نہیں ہن جیڑا بندہ جنا زیادہ اللہ تعالی تو بے خوف ہوا وہ کہڑے پاس گا کافر والے پاسے یا رحمت المین والے پاس جنا کسی کا خوف بدتا جان بارگاہ رسالت دے نیڑے ہوں تا کر کے کوئی ولی بے خوف ہو کے نہیں بنے دے خوف یعنی اشکو محبت دیا پھینڈا جنہیں پا چڑیا ناشک جنہیں اپنے آپ فلاح کر دیتا ہے کسم خدا کی کرکیا نہ دی بے نیادی تاپرواہی کا تصور انہوں آ جا پھر دے خوف دی حد نہیں رہی المان او بین ال خوف امید تے خوف دے درمیان چراندہ آل آل آل آل آل آل آل حال دن اص دن ظلم بھی اخیر کرنے پایا اپنے آپ تے لیکن مطمئن ہو کے تے سمجھنے پیا جی اصا رحمت تل آل امین دی جو امتاں تے سال پھر ڈرن کا اے گل سن فکر ہوے ہو اسا نتیجہ ایک گھنٹی بیٹھے ہیں؟ نبی پا کے پا فرمان نے میں زیادہ جاننا رحمان رحیم تو زیادہ ڈرنا وا ہاں تو جو نبی پا کے رحمت نو جانا ہے تو رب رحمان رحیم جانے اسا الٹو کھلوتے ہیں اصا کی نتیجہ کھیا ہے کہ رحمان رحیم ہے تو یہ رحمت اے لال نے مان کو ڈرن دی لڑ اسان نتیجہ یہ کھیا بےمانی کا اس مقام ناصل فرمایا کہ میں رحمان رحیم نیادہ جاننا اس تو زیادہ ڈرنا وا تو سارا اسان کی نتیجہ کڈے ہے کہ جی جدو ہوا جو رحمان رحیم تو رحمت الال امی مڑ سان کو ڈرن دی لوڑے ہے جو مرضی کریے ظہوری سانو ڈرکا دا ساڑی نسبت ہے لاسانی مرہوم فوت ہوگا انہیں اللہ مغفرت فرماؤں میں مولانا مولا گل کر رہا تھا کہ قدی او دور سی جو اس عظیم ذات دے بندیاں دے خادمان دے کتیاں دی وہی لوگ تعظیم کر اس ذات دے بندے بندیا دے خام خاطم درد در کتیا آن شیخ سا شرای ورگے فرماندے نے یک جان چیک اندر سا کے دو سد جان سازے فدائے سگے دربان محمد جو محمد پاک دے دربان دا اگوں کتا اس کتے دے اتی دو سو جانا اپنیا قربان کر دا. یک جان چک ند سادی مسکی کے دو سگ جان سازم فدائے سگے دربان محمد لیکن اجلی اسے بے خوفی دا نتیجہ ہے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 کدی کتے تے جان قربان ہوتی سی کدی تھڈو خود ذات دے نام تھلے پے ہوں اچھا فرق کی انہوں پوچھو دے سن اسان بخشی گئے گئے بڑی تاجب ہو دی. بڑی حیرت کی گل ہوسان بخشی جائیے جو با حضور سیدنا روس پاک میران کابے کا تواف کر کے آکھن مولا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 جو اتھے میرے نا دے نارے وجدے اتے ابدل کادر فڑا کھڑا ادھر بے ادبی گستاخی اخیر تو سے ارس سڈے سا جلسے اشتہار تو بغیر نہ بنن اشتہار نالیاں میں فتوا ہاں تفسیر ساوی قبلہ ہاشیہ جلا دے اندر اگلے دن سب حسم ربے حس کل آلا اس صورت واقعہ د اس آیت مبارک دے تحت پڑے ہے کہ اگر اللہ تبارک دا نام مبارک کسے ورکے ترکا تھلے ڈگیا اور بندہ ویخ کے گزر گیا ہے کہ اللہ دا نام لکھا ویخیا تھو لکھیا پیا ہے تو گزر گیا ہے فرما فقد کفر و کفر ہو یہ میں ہاشیا ساوی تفسیر جلالین دا لینا عام مدرسین مدرسی علماء کو موجود ہے لیکن جدو اتے آدھے نے گزر ج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 پر سارا غلط ساری ادب وچ کھڑی پتہ نہیں کتنا خدا دا قہر ساڈے تے پینا اے انہاں انہاں صرف انہاں گستاخیاں دا جڑا اللہ رسول دے نام تھلے پے جاندے نے میں بیان نہیں کر سکتا قسم خدا دی کر کہنا میں میرا میرے کو پچھونا نا تے میں نا میں ما ساری دنیا دے بندے سات سات باراں اگے چھٹ کے ساڑا نا تے اپنے اپ نو کروڑ وارا سال چھوڑا مینو یہ جرم تھوڑا لگتا ہے محمد اربی نام مبارک میں تھلے دلے جان لگنا صرف یہ جرم بڑا لگتا یہ مثال درنا وا پیا کسلیا پیا نہیں بات سمجھے اتو اتو بیٹھا دلوں پیا لیکن کی کریے مجبور ہے غرض سجنا پور امن ہونے اس دے اندر کنے بہتا کردار ادا کیتا ہے سان بے خوف بناو چتمین پور امن نہ ڈرے آجے ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں آسا جنتی ہے شبرات آ گئی تے سارے نو بخشوا کے اٹھ ہے جلسہ یارویں دا تے خیر کھوا کے سارا بخشوا کے اٹھا کھلوتا ہے بہت مہربانی کی وڈے دیدن سن ہاکموتے ہے ہی سن نہ ان پاسے رکھو راہ دیا کسر سڈے پیرا نام نہاد مقرر کٹ دیا تیسرا طبقہ نات خون ہو ہوم سنو बंदा रब न इंज समझण लग पिवे मेरे डेरे का मिरासी मैं कसमिया प्यांग एना बेगैरता दया तक सुन के तुसा नाता सुन के उठो ना इं लगद रब किसी के डेरे दे का मिरासी है जेवे चावा के घर छे रब कौन है जरा सामू आखे कुछ सामू फड़े सामू आदाब दे है कौन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 مخلو خدا دی بکوا سن کے نافر شاعر قوم ہے جی ہاں شاکر شاقر شجابی دا تو ناتر شاہی تھوڑنا ہاں جی تیرے نزدیک ہونی امام غزالی یہ ہوئی رہ گئے نا جردوان اپنے آپ دی خبر نہیں دین دی خبر نہیں اللہ رسول دی خبر نہیں تیرے نزدیک شہر نے وہ تینو کلام سنا تننا پیسے دینا ایمان دینا دون دے کٹوریا پیسے بھی دے ایمان بھی دتا تیرے سودے کرن تو سدکے وا سا دا مسلمان دونوں پاسوں آپ آپ پیسے جو دتے سن تو ایمان سے لینا چاہیے سر تو تی ہے پیسے بھی داں کچھ ہے جدو آئے ساں سی جدو گئے اے بھی خالی <laughs> <laughs> <laughs> نہ دل چک <trollop> جدو آئے سا جیب بھی پری سی تو دل بھی کچھ نہ کچھ ہے سی جدو گیا سد کے جا بولیا میں تقریر جدو دے فضل میں سے جلسے کرا نو راضی کرنا ہوں نہ سننے نا میں سی گل کروں میری تکریر کرا جس بندے ٹل لایا ہوئے نا مندوریاں لائے اجازت لائے ادھر ادھر میں تقریر تکریر بیٹھا گا پام وہ میرے راضی ہواراض ہو نہیں بھئی ویخنا اگلا جلسہ کراوے گا کہ نہیں میں جدو تقریر کرنا نا اے آخری جلسہ سمجھ کے کرنا ب سدھی گل پہلا بھی سمجھو تو آخری بھی سمجھو جو کہنا ہے کرو اللہ اللہ خاصل کپڑا پاؤ موڈے میں اس ایمان کرنا ہاں جس بندے تقریر کرا یا سننے والے کسے کسی نو راضی کرن کی سوچی نہ اللہ رسول نو ناراض کر بیندے دیں کسمیا پی رب رسول آدھے دراضی نہیں ہو سکے ہاں ایک اور گل ہے جی کرا تو سنن والے مومن ہو ملنا جدو اللہ رسول راضی کرنے کی گل ہو جائے ازمائی یہ ازمایا آپ راضی ہو نال جہیا سڈے اساں بے خوف ہوئے کلمہ پڑھ لیا کلما پڑھ لیا جنت بھی پکی تے امن بھی پکا رحمت پکی بس ختم اصا یہ نہ سمجھیا اس کلمے دیتے بڑے حقوق نے سانو یہ اگو کسے نہیں دسیا اگر حقوق کلما دے مارے دے تو پھر یہ کلمہ چھڑاو کی بجائے فسا وے گا کلمے کا مطلب نہیں کہ پڑھیا قید تو آزاد ہو جا کلمے دا مطلب یہ تے ہوں پہلو آزاد سن فس گئے پہلو آزاد اب دنیا المومن و جنت ال کافر دنیا مومن واسطے خانہ ہے کافر واسطے جنت کی مطلب جنت کے اندر ہر خواہش پوری ہوے گی جیل تے قید دے اندر کئی خواہشاں سینے اٹھدیا رہ نہیں ہوں دیا. نبی پاک تشمیہ فرمایا ہے جدا مطلب مومن دنیا دے اندر قیدیاں وانگو اپنی خواہشات پوریا نہیں کردا کرتا جی پابند بیٹھا کئی اٹھدیا تو پھر دب ج مومن اپنی ساخہ حشات اندر طلبہ اٹھ اٹھدیاں نے او پھر دبا چھٹدا ہے کہ مرے نہ ادھر ادھر پھیل ماتھے میں پٹھے پاسے قدم اٹھ جاوے تے پھر پھسیا کھڑا ہوں میں رب دے عذاب او اٹھدی خواہش دبا چھٹدا ہے کافر اس دنیا دے اندر او دی ہے جنت کی مطلب جے میں جنت دے اندر आजादी ہوے گی جو چاہے گا تیرا نفس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 جہان سزا ملے گی تو ہوگا اج پابند اتے خواہشات نہیں پوری ہونی پانی منگے گا تو ابلتا خون تے پیپ پیوے گا کھانا طلب کرے گا تو اتے پیا ڈا پھور اگ کا درخت کنڈیا والا انہوں کھا دی خاطر پیش پیا ہوں تام مرد سردہ کوئی ایک خواہش نہیں پوری پی مومن خواہشات نو مارد رسا کرد پابند ہن رب سونے نے اس دی زد کے نال تھے کیا قیامت آنکھ اس, اس دی خلاف جگہ کہ پابند رکھے ابے آزاد تو تمنا کر اسا ہر شہ حاضر کر دے جانا توجہ رجیند بولو سبحان اللہ یہ حضور پاک نے فرمان دا یہ ہوئی مطلب جی ان میرا اللہ دل آکھ دے اور جن مطلب پیش کرو گے تے سو سوالات سامنے آن گے میں خود بھی اس حدیث بڑے عرصے تو پڑھ رہا اس حدیث کا مطلب بڑی کتابیں ویکھیا لیکن الحمدللہ للہ مطالب ہیں کوئی نہ کوئی اعتراض وارد ہو ہوں یہ مطلب ایسا ہے جڑا صاف شفاف ہے اس نے کوئی اتراض وارد نہیں گا ہاں مومن سن مومن اگر خوشحالی دن کا کافر تنگ دستی پھر بھی کا اس حال سمجھ دنیا اپنی جنت بنائی کھڑا ہے مومن اس حالت اپنی دنیا نو قید خانہ کھڑا ہے کیوں جو کافر تنگ دست جہ تو اپنی خواہشات شریعت دی نت نہیں پائی پھر بھی ریا پابندی تقدیر بخ پہ مار دیوجہ نہیں فرمائی ہے یار آن تقدیر پہ بخ مار دی لیکن اس حال دے اندر بھی اسنا مراد نتھ نہیں پائی خیشات اندی اے ہوئی نے میں آ جاوے کوئی شاید نہ بیکھا نہ حلال بیکھا نہ حرام بیکھا وہی مومن جے جی ہووے خوشحال تو مومن اس حال دے اندر بھی غب وحدہولا شریک دی شریعت دی ہوں بے قیدے چا وہی آوے تو شریعت دے نال آوے جاوے تو شریعت دے نال جاوے جا جا تاں او دی خوشحالی بیچ بھی قیدے یہ تنگ دستی بھی جنت اس خوشحال حضرت اس مانے گنی ورگے جنت ملنی دکھے سڑے دنیا جہنم لے شرید چلن سن اس نام اراد اردے شریعت حداں توڑے سنجان ہی نے کوئی نہ ذرا بولو سبہ اللہ اس واسطے سجڑو اس, اس مفہوم دے ان شاء اللہ کوئی سوال کوئی اعتراض کوئی ردو کدا وارد نہیں ہونی ان شاء صاف شفاف ہے توجہ ہے کوئی نہ دیں بولو سبحان اللہ سجنا اصا سمجھا کلمہ پڑیا تو چھٹ گیا کلما پڑھ کے پابند ہونا سنا کلما کوٹ پڑیا تو ولنا اے نہیں بھی کوٹ تو باہر نکل جانا ہوں میں تینوں نبی دعالم صلی اللہ تعالی وسلم دی فرمان علی شان دی روشنی حضور دے فرمان دی کیونکہ میری تقریر تین چیزاں مبنی ہوں قرآن حدیث مشاہدہ مشاہدہ اے اے بڑی وی دلیل ہوں کر کے بندے آدھے یار جی گل کر دل من گل صحیح ہے کیونکہ ہوں جو مشاہدہ دی وہ زمانے دے ہی تے ویخ کے میں کر رہا ہوں جی سارے سامنے ہڈ ورتی تے روزانہ ہوں پہ ہو گل سامنے آوے تے کیوں نہ منیا اگلا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درمانے علی شاہ نے دے کچھ نہ کوڑ تاڑ سچ حدیث میں حدیث, حدیث, رسول اللہ اللہ حدیث پاک دی بھارت بھی پڑھنا پھر ان کا مطلب بیان کرنا کر چھوڑا درا جیندیا بولو سبحان اللہ امام اس نے اپنی سنعدال اس حدیث نو نقل فرمایا تو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 تن فو من کال ہاوتر دوم الک مت ملم یستیف بے حق کالو یارس ومل استخفاف بے حق کال نظر محاس فلا یون کرو ولا یو میرے پاک مدینے دے تاجدار دے صحابی حضرت انس فرما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ ایک کلمہ پڑھن والے نفا دے گا فائدہ دتی رکھے گا اونا تو عذاب رب دی ناراضگی نو دور کیتی رکھے گا لیکن جب تک اس کلمے دے حق نو نولا نہیں سمجھ گے اس کلمی دے حق نو نلکا نہیں سمجھ گے یار سولہ استخفاف بے حقیہ اس کلمے کا اس کلمے دے حق نو نولا سمجھ کی جناب نے جو فرمایا جنہ چیر اس کلمے دے حق نو ہولا نہیں سمجھ گے ان چیری نو عذاب تو بچائی رکھے گا رب واہدہ اولا شریک مولا نو نفع نفا رکھے گا اس کلمے دے حق نولا نو سمجھن دا مطلب کی کب دار نے فرمایا نظر رل اب دو اللہ فلا یون ولا یوگ پاک سرکار نے فرمایا یہ حق نو ہولہ مطلب کا مطلب جو مسلمان کل میں والا اللہ د فرمانیا ویخ گا گنا ویکے گا رب دفے کم ویک گا تے فر کی کرے گا فلا یون ولا یغیرو نہ دل دے انکار کرے گا نہ دلوں انکار کرے گا نہ نا ہاتھ نال بدل کوشش کرے گا نہ نا زبان نال بدلن دی کوشش کرے گا جد ان تبدیلی نہیں کرمے okay. کا حق نہ ہولہ لینا جدو ہوا گیا پھر یہ کلم انہوں نہ رب دو بچا بچا رب واہد الاس شریق کا یہ کلما ان پھر فائدہ دے گا یہ کی سنائیے بولو بولو ذرا ایمان نار یہ فرمان ہے یہ من لیا جی سن لیا جی یہ سچ کوئی نہ ہاں شاکر شوجابی دا کلام نہیں مستفا دا کلام یہ نور دور ہوتے بیمان بنے برباد ہویا ورنہ چھا امت نا کوئی کتا بلا تیرے تک نہیں تھی پہنچ سکتا ہاں آپ درس حدیث پڑھا رہے ہیں دلی در انگریز جا کھلوتے انہیں اٹھو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 तेरी कौम काम मार के आए खड़े फता करके मुहद्दस जवाब दता है साड़ी नाक। ए, ने, पहुंचे खड़े जे جل کسم خدا کرکیا نہ کلندر لاہور من کا خو کانا آنا جہ حل جانور پہنچ جاوے ہرم کی حدود شکار ہونے تو محفوظ ہو مرے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 کھ نہیں بگاڑ پڑے میں کگاڑ جو سایہ مستفا کریم قرآن حدیث دا حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی نو سنا وا گلا بہل سبحان اللہ سیدنا فاروق الا رضی اللہ تعالیٰ سرکار دے زمانہ اقدس دے اندر مدینہ شریف کی زمین ہلی زلزل آئے نقصان کوئی نہیں ہویا خالی زمین ہلی حضرت نے ہلدی نہیں زمین تو پیر وجہ اتے زمین کھلو گئی بو زمین پیر نہ پشان دی جڑا مولا کہنا دا حکم پچھاؤ والا بادشاہ زمین زمینلو گئی حضرت عمر نے مدینے والے لکان فرمایا ما اصر ما آس تم فی آؤ آد لا اس کم فی حضرت عمر نے فرمایا ہوا ایڈا چھیتی اڈا چیتی کہڑا کام کر لیا جی زمین ہل پی ہے کی مطلب اسا نبی دے صحابہ نوی کھڑے اصا صحابہ موجود ہے تو اسا چھتی نبی شریت خلاف کم کہا جی جتنے زمین ہل پی عمر نے فرمیاں انہیں اور گمفریا جی ہوں زمین پھر اے ہل پی امر کبھی تال کٹے نہیں رہے گا حکومت چھوڑ کے تر جائے گا بول بول سبحان اللہ کی کی ظلم کی کی جو ایک کم شریعت خلاف جو ہویا ہے تو مدینے دی دھرتی ہل پی دا حبیب بس کیوں؟ جو رب ن جلال نہ دا، مو میرا حبیب ہی دے خلاف چلو توجہ نہیں فرمائی ہے. میرے حبیب دے جس محبوب دے خلاف میں نہ چلانا توجہ نہیں فرمائی سال اتحاف شاید المتقین دے اندر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 تیرا سوال منیا جاوے گا اطاعت کیتی جاوے گی تیرے سوال کے خلاف ورزی نہیں ہونی آم روایت الفاظ ہیں روایات ہے سل تو ہے سال تو اطاعت یوتی اطاعت ہوئے گی حبیبا رب نو جلال نہ ہوئے وہ کیڑیا تو مرو تصاوے کہڑے کم دے میں رب ہو کے خالق ہو کے میرا محبوب سوال کرے کھڑے میں نہ موڑا تو محتاج آ میں بے لوگ ہو کے نہ موڑا تو محتاج ہو کے لکھا موڑی کھڑا ہے حال زمین نہ ہلاوا میں فرمائی نبی پاک دے صحابہ صحاب بخاری دی حدیث سنا وا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ لڑی جائے گی پھر پوچھا جائے گا کہ نبی کا صحابی کوئی بھی جنگ چاہے دسیا جاوے گا ہاں فرمایا وہی برکت جنگ فتح ہو جائے گی من داخلہ ہو کہاں میرا پھر فرمایا پھر مدت تو بعد جنگ لڑیچنی پھر پوچھا جائے گا نبی پاگی نو ویخن کوئی بچا ہے جی ہے فرمایا پھر ان دی وجہ جنگ فتح ہو جانی پھر مدت بعد جنگ لڑیچنی پھر پچھا جائے گا یار جنگ دے اندر کوئے جا ہے جننے حضور دے ویکھانا لے نوں پھر ویکھیا ہوئے پتہ لگے گا ہاں ہے ہاں، فرمایا ہوں دی وجہنا لے پھر جنگ پتہ ہو جانی ہے پھر لوگ کی تے نام مراد کوئی آج کل بے وکوف اترے اٹھے پھر دنے ہاں جی جے جی سمت تباہ ہونا ہوئے نبی دی زاد دے بارے جھگڑے کر دی کہ انہوں نے پتہ ہے اے شان ہے سی کہ نہیں سی ونا مراد آدھا دے کول دے تکڑی و شاہ دی شان نہیں تو سارے ملا میرے ورگے کٹے ہو جانا سارے تے محدث اپنے زمانے کے پین پی کلہ دے ولی شان نہیں تول سکتے پتا نہیں کتنے مقام آ جانا دسو کتنے پایا نہ برباد جو ہونا ہوا کرنے سانو اور کی. اندازہ لگانے گلہ کردے لے جو نبی دنفل بلا ہے کہ کئی نا کوئی اندازہ ہے کوئی اندازہ کوئی نا میں کہہ ظالمہ محبوب نو ویکھا نالا جنگ اچھ کھلوتا ہے تو بلا دفع ہو گئی شکست بلا نہیں ذلت بلا نہیں نری رسوائی حیک ویچھ کھلوتا ہے تو جنگ فتح ہے پھر اونو ویکھا نالا کھلوتا ہے پھر بلا ٹال گئی پھرا پھر خلال جی بلا پٹل دیے من لالے ویکھ دے رہے ویخ ویکھ دے رہے ویخ ویکھ دے رہے انفا کر حبیب خدا کے تو بول بول تو رہا ہے سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ اور حدیث بخاری شریف باہر نہیں جمک میار یہ بخاری شریف دی حدیث ہے دی دی. لیکن یہ سمجھ ہاں جی آران حدیث اس لیے پلہ پھڑا ہوں دا ہے جس لیے بندہ کسے اللہ دے درویش دا پلہ پھڑا نہیں تو قرآن حدیث آداں دفے ہو بھئی میں جو امام عبدل بہاب شارانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب کشفل گما شریف پڑھا وہ فرما نے قرآن حدیث وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جن کی نگاہ سونا تو مٹی برابر ہو گئی اللہ اکبر تو ہوں تو اڈو مٹی سونے واگو چٹی کھڑے ہاں تو سانو بھی لبنا اتوں آخر اس محبوب دا کلام ہے جیڑا فرماندہ ہے مالے والی الدنیا فرماندہ ہے میرا دنیا نال کوئی تعلق نہیں دنیا دا میرا نال کوئی, نال کوئی نہیں میں فرماندہ ہے آئے میں آئے آئے میں ایک درخت دے تھلے مسافر گرمی بے لے بیٹھ جاندہ ہے چھا لیندہ تے ٹور جاندہ ہے فرماندہ میں تے دنیا چے ست رہی کلندر اقبال فرماندہ ہے اندہ نبی پاک دے بولتے غور کر حضور فرماندہ نے ح یہ لیا من دنیا کم پاو کلندرا تر بولن فرما نبی فرمایا ہے جو دنیا تھوڑی دنیا. دنیا. دنیا دنیا کم دی دنیا دیا چیزاں کچھ گن حضور نے سنا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 دنیا کم دنیا تھوڑی دنیا دے اصا ہوں دنیا کچو چیلا ٹگ بال سفا سف سن لو سنیا جو جو تو ہے دل پتھر دی مل مل ج مرید نہ آورے مل مل آئے وہ پیڑ پیرا ہو جڑا دنیا دا ذکر تے دنیا تو نفرت اس واسطے دنیا تو نفرت کی دنیا نو آخ رکھے اس واسطے نہ جو کچھ دے رکھا پاک سمبے مستفا دنیا کی حقیقت جو پچھاڑی ہے نا نبی پاک فرما سر اللہ ہما آرے نل کما جا مولا جیزا ہے جو حقیقت مینو تو سن جدو دنیا دی حقیقت وی جائے نا تو پھر دنیا کج نہیں پھر کوئی شا نہیں میں مثال دے کے سمجھانا سمجھا چھوڑا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 نکل نکلیا, نکلیا جدو تر سامنے آیا ہے ایس تو اس پہ جس کا کی وجو اسے پھر کی وجود ہے جے آپ کی امتہا وے پچھے جو تو پانی ای توجہ نہیں فربا اس قدرت والے نے اپنے فیل باپ کی کسرت کے انج لکایا ہے کہ پانی پانی جب نہ ہو سبزہ نہیں اگتا رگ دس یہ مٹی نہیں اگر مٹی تو یہ سارا کچھ بنتا جتھوں فصلہ ہزارہ من چکنا تے ٹوئے ہوں کھے ہوں ہر فصل چکن تو بعد کڈے ہوں پتہ نہیں کڈے کڈے پر کڈے کدی نہیں ویکھے نہیں زمین اوتے دی اوے رہی اس کاریگر نے کی کیتا او نے نو کمال وخایا ہے کہ پانی نگ چا چڑھایا ہے پانی دے وچوں اے دی ملائم تے لطیف شاید لطیف شہی نرم تو لطیف شہ دری انگلی داخل ہو جائے لیکن درخت تیری انگلی کٹ چھوڑے تیری ہڈی کٹ چھوڑے اس سختی اس نرمی داری گرو اور اس پانی نگ چڑھایا ہے पानी वजूद चाया तो सामने फसलां सामने दरख्त नहीं सामने बंदे नहीं वजह अल्लाह मिनल माय कुलय इन हज हर जिंदगी वाली चीज असा पानी तो पैदा की हूं जदो पानी तक पहुंचे तो, तो कोई हकीकत सामने नजर आने वाली नई हूं रहा पानी ہوں <laughs> کی پانی کی دسو پانی بھی حقیقت سائنسدان کٹے کرو آخو دس پانی بن جا ہا کٹھی ہو, اور ہو گے ہر نو آخو گے پانی ہوا آخو ہو گے انہوں دون چوکی نو آخو گے حقیقت دنیا کی پانی ابالنے ہا بنتا نہیں بننا ہا کٹھی ہو بھی. پانی بن ہے ہوا ہوا کٹھی ہوگی تے پانی ہوں کنو آخو گے نو پانی آخو گے پانی نو ہوا آخو گے یہ نہ دو چن آخو گے حقیقت دنیا کی پانی ابال لیا ہوا ہا بنتا نہیں بنتا ہا کٹھی ہوئے وہ شیشیا تو ڈگتا ہوں وہ پانی تو این سمجھ شیشے دے کر فوک دے فوکا دے وہ تیرا فوکا کٹھا ہوں تو اندر نمی آ جاندی ہوا پانی پانی ہوا اور کنو آخے گا جل करके वो जह रखे ने उन्हें देखना क्यों सोने एवं परदे पाई आऊ तू हर सूरत बेच आवे कर ना लख हर सूरत बेच आवे مطلب جو رب آیا رب وہ ذات مطلق اللہق وہ تو سدکے جا نہ کوئی ویک سو نہ کسی بھی ضرورت جو ظاہر او وہل ہے جو بات ہے وہ سفت ہے جو غلطن تو بات ہے او ذات سمجھ جو نہیں فرمائی دے آرف لوگ مست نے پیشہ کسے کی پہنچنا میں دی کتاب لے آدی شواب امان انہاں فرمایا کسے دی ضرورت نہیں, نہیں جو رب دی صفات دے حقائق نو پہنچے ہاں آرف افال افال سفات جو گم ہوں نے حقیقت لبے کی ہات لبے بہدور فرمائی تجرت سدیق اکبر فرما نے الجزو این ترک لدرا کے, کے دراق وہ رب نو پاؤن تو آگے رہ جانا محنت کر کر کر کے کر کر کر جی سنا کی سڈے نہیں آنے والا نے سمجھ لو پا گیا توجہ نہیں فرمائی آخوچا سبان جی نیا بولو سبحان اللہ بولا سائنسدان جڑا اندر چلانا <laughs> ترابے <نی بر> <laughs> اے ہر اے ہو ہر اتلا حصہ ویگ ہے پچھلا اے حقیقت کا فیل نہیں ویک سکتا جدو نہیں ویکد اے دنیا جاندا ہے جب کا فکیر نبی وہ دنیا ویخ کے نہ دنیا کے خالب جان سا کلندر لاہور اکبال فرما سنا سبحان اللہ میرا مول سبھال فرما میں دریا کے کنارے چل رہا تھا پھر رہا وا مستی دے اندر مینو خدر علیہ السلام تک مینو پوچھتے نے اقبال لب سنسان سونے جنگل گندر کی لبا میں کافر کافر مومن دی لبا لبدا یہ کوئی لبنا ہی شاید مومن ہوے گا مندر گا ہو بے وقفا چپ کر فرق تو سمجھنا تو میں فرمایا میں فرق جی ہزور دسو پر بول بول سبحان نل <تصفيق> اکبال فرمانہ میں خدر دس اقبال آ مومن دنیا گم نہیں ہوں کافر دنیا چم ہے آفاق آفاق ظاہر کافر ظاہر گم میں مومن گم چم ہے تو ظاہر دنیا اچ گم ہوں اے فرق کی مطلب <تصفح> مصنوعات کا آشک مومن سانے کا آشک فرق مینو ایک کنڈا چشتی قرآن تے تدبر تے, غور تے فکر کی دعوت دائنس دان کر دنے دے میں کیا چوڑا جہان دیا کھوتیا تیرے وڈیر بھی بے وقف سائنسدان چگڑ مت لگا میں قرآن کے لفظ آئی ہے اللہ کی فرماندہ اللہ فرماندہ رات کے آنے جانے دن کے آنے جانے آنا جانا یہ ہے فیر. اللہ یہ نہیں فرما جو سامنے رات ظاہر تے دن ظاہر دے آنے جانے اندر سڈا فیل ظاہر وہ مخلوق جاؤ لو آشک سردار مارفت دا بادشاہ جلال رومی جلال رومی فرمے نے او مولانا جلال الدین رومی او فرمان میں آدر سا میں ایک دعوت رومی نو پڑ رومی نا رومی سوز لب علاج سوز میں مینو تب پچھے کو پیا رہا ہر ویلے انہوں نے پوچھل مروڑی رکھنا وہ میں کہ بلا اس واسطے جو تاری پوچھلے پیا کلا اقبال اکبال فرمان دے تیرے دل دماغ دے تی دا من منتر چلے پہ لومی درد ہے حکیم جہ ہات رکھتا بیماری پچھانے جڑی بیماری پشا ہے انداز علاج کردہ اسا بھی بماری پچھاڑی اکبال بھی سام دس گیا حکیم سی تو نباز قوم سس گیا آخیا وہ میں پڑھ رہی ہی آ جڑا مسلح اندر دل دماغ تہوی چھایاز کرج کر انہیں بھی علاج بیماری علاج کرنا ادھر شوجہباد علاقے مخدوم نے مخدوم انچ شریف والے میںلنے گیا میں نہ سنیا میں چلو غیر کرا بڑے بزرگ جہ سڑے ولی اللہ دے سن تو وہ بھی سنیا نے میں زیارت کرن کر جا جدو بیٹھتا گیا نا تے سلام دعا ہوئی حضرت بیٹھ بیٹھتے گیا پہلے تو شکل ان کی پیر پگاڑے آئی ایتھے تک مچھا موہ چ پی جان حدرتری خیر میں آخیا چلو ظاہر تو بات چلو ویخو بیٹھا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 میں اسمت کی گل نبی خاندان کے گھر ڈاکا وجہ پیا میں کیا پیر جی بوتل ہوں سامنے رکھیا میں کہ پیر جی اسلامی روایات چوکے روایات لے گئے سچائی جھوٹ نہیں بول دے اللہ میں جی جیڑ جی. کلنٹن انہے. صدارت ہٹا دیا پیر جی سچے نے آدھا ہاں میں کہ جی وہ آدھے نے خدا ٹین نے تیرا نانا آخر خدا, خدا سیا میں پسے چلیے سچے میں تو اپنے نبی نو سچا مننا یا کوڑا آ سچا میں آخیا وہ کہ کوڑا تو میں آنا وہ سچے نے ہوں نانے تو بھی گیا नहीं दुनियादारीसरी च मशूका चौथी वोटी इको रानी मां भी है भैन भी है मशूका भी है वहटी भी है यार भी सारा कुछ दस सच एक कूड़ है <laughs> وہ پیڑ ٹرک ترتے اڈتے جان بھائی یہ بالی کہڑا بت لگا مائ سد ادب جدو ملے تو ادب کرنا ہاں کیونکہ نام سلام کرنا میں گوڈیا ہاتھ رکھنا کئی بچارے اسے چل جی گوڈیا کے ہاتھ جو رکھی کڑا ہو گے نہ یہ سر سٹی رکھنا یہ پتا کوئی نہیں نانے کی شریت نمج جب گل شریت گی سید پیچھے رکھ دینا شریعت جب گل آئے گی چشتی جرت رکھے گا حسین حسین آئے گی <bam> میں شریت رکھی میں چھوٹے سیدھا کی جی حسین جیسے سد شریعت پیرہ تھلے گھوڑیا کے رول چڑیا سڑے باغ کی بولی ہے ایڈیاں قدر والے پر رلتے نے شرید کے اگوں نہیں فرمائی میں نکے سو کی منا جلے چشتی سدر کتے بھی جھک کے ملا گے پھر سی سبق تیرے درد کت تیرے آم تم فتی رکادڑی ترے باندڑیاں میں باندڑی آمر لال ادب میں متڑی خوشی شریعت دی اسن نو کون سمجھے من دا خلفی دین دیوار بھی میں اگلے دن تقریر کر رہا خیرپور ٹامی شریف خاجہ خدا بخش خیر رامت علاقے ابے ایک بندہ میری ملیا اس آخیا میں مرید پیر امام شاہ سکار کا میں ان دی آخری عمر شریف بچپن سی میرا میں بڑے گور نال دا سایہ مبارک ختم ہو گیا رب کا نورا سد کے جا کسم خدا میں گیا تے پیچھے ایک بیٹھا میں سر گل چکی سرتوار خلاف تو فٹ پیچھوں بولیا ہو سک میں خلاف پہ بولنا میں پتر تو فاضل ہے عربی نہیں بنیا میں کتاب حدیث دی تاریخ اسبahan امام ابو نعیم محدث دی جنہ حلیۃ الاولیاء حضور لکھی حدیث دی کتاب تے المستخرج الا صحیح مسلم جنہ لکھی حدیث دی کتاب امام ابو نعیم دی تاریخ اسبahan دے آخری صفحے دے اوتے اے حدیث پاک کے من داخل فیہ الذین فہو عربی جنڑا بندہ میرے اس دین عربی اچ داخل ہو جاوے گا اور دیے میں کوئی ہے <observing> کی مطلب جیڑا دین آیا عربی بھی ہے اربیوں باہر غلام فرید خاجے وانگو عربی نہیں اجمی سرکی ہے محمد اربی فرمایا آخچا سبحان اللہ میرے سجنا گر رکھے گلا جان گیا جنہیں چر بیاں ہوں رہ پو سونا بند کر دے گا بند ہو جانا مارا میں موضوع اپنے والا گل گالے پا کر دہ سانج منتر انگریزی چلیا خاجا غلام فرید جو نبی پاک سرکار حقیقت اک جو کھیلی ہے نا انہوں نے دنیا شہی کوئی نہیں ایک مولا نا مفتی محمد انیف صاحب نال بیٹھے نے انہوں نے خواجہ صاحب دا دیوان دی شرح پیش فرمائی خط ایک خواجہ صاحب کا تو, تو مرضی شروع کریے خواجہ شروع فرمایا حق موجود وجود جی حقیقت وجود دے, سمندر دے پیرا لکھا حق موجود مطلب موجود ہی نہیں سینس کا آنند ہے حق موجود کوئی نہیں موجود ایسے دو. سنو کاری گری رب دی جڑی وچ ہر ویلے ظاہر ہے ہی نا کہنات چا. تو اندھا عاشق بنے گا تے مومنیں تے مسنوعات جو سامنے ظاہر ایک کاری گری ایک کاری گری دے نال جو کچھ بنایا ہویا سودہ ہے وہ اندھے جے سودہ دے عاشق ہوں گا تے کافر ہیں تے جو وچو کاری گری تے اوڈے ہنر دے عاشق ہوں گا نا تے پھر مومنیں تو ہوں ایمانسو سائنسدان کا دا رخ ہو گیا مشرق نو مومن دا رخ ہو گیا مغرب نو مغرب مشرق نگرب آشرک آستاد بناو بنے اسان بھی تو مغرب چڈ کے تد تر پایا نا ہوں سانوں بھی پتا کونی رب کی ہے خبر رب دیا کونی رہی تیل دیاں ہاں ہیں کٹی دا جو پیا ساری قوم کا تیل نکل جرا ہے تو فرمائی تیل کی خبر ہے پیچھے خا لگتا پتا کوئی نہیں کسم خدا میں اس سیدو حیران میں تیری کی گل کرا جب سد مخدوما درد سد وہ آخی بیٹھا باقی کدر رونا رہا رو خیر, میں کی کیتا, صاحب؟ بوت پیتی ہے ہاں. پیر <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> صاحب مینو اجازت دیو میں بوتل بھی نہیں پیتی تو تر پیا ایمان ہاں کیونکہ میں مڑا اناشک بھی نہیں بھئی اندر ایمان دیکھ لو ویتل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 قید خانا مومے نے وہد خیال رکھد کو ہے ہی کو ہے نہیں کل اسے فسد جنت بنا بنتا ایٹے کھوتے آدھے نہ وہ وی ہلال نہرام نہ ہے باجی نہ پڑےمی نہ ماتھی نہ ہے خالا نہ ہے نہ نہ ماں ہاں جی ہویا جو کتیا جانور واگوں ہاں جی بس سجنا ادھر ویخ رب کسی جانور جنت نکلنے رب جنر جنت جانور نکلنے جانور جن جنت جن جانور جنت جان رب کے کسے خاص بندے زندگی قیدگی چکاری ہے نا سال علیہ اسلام دی اونٹنی محمد عربی دا گدا مبارک ہے میرے آکا نامدار دی اونٹنی یہ آم اونٹ نیا جانور نہیں سن جانور جو مہلا ہے جامی جامی سرکار شواہد نبوت لکھا ہے جو جد یہ گدا ہدور کردہ یار رسول اللہ سڈے پیو دادے جڑے سن میرے انہوں سے حضرت ہوں سن تو اگوں ساری نسل چناب میں آ گیا کافر ہوں میرے سے بہن سن میں کانڈ بھرنے سٹ دے جد جانور ان دیے آئے جو ہر ایک سوار برداشت نہ کرے رب انہوں کیوں نہ جنت بھیجے کیونکہ گل تو ساری قید دی اچھا میں سوال کرن لگا اے اللہ دولا شریق مولا ای جانور پیدا فرما دیتے ون نے کیوں پیدا فرمائے نے کورار جان دے. کیوں بھائی حلال جانور تے تو میں کھانے حرام کیوں پیدا کیتے نے <laughs> چلو حلال تے ساڑی لوڑ ہے کسور وہ تو نہیں گاٹ ہے کما جائے تو نا نقصان نہ کھا سکنے کنجر دی کوئی شہ بھی استعمال نہیں ہو سکتی نشو لین ہوا پھر کئی جانور حلال تلال نیک بن سمجھنے میں ویخیا اونٹ میں ویخیا ڈھگا جی جو ہے ہلانے سر کا ویلا سردی جو مردی مرد پجالی پا دیتی قید لے لی سو جی میں کٹی ماری جانا ہال وائی جان پانی نہیں پیا دینا ہے نا. تو لڑیا نہیں پھر پٹھے نہیں دتے نہیں پھر بھی بچارا چپے لگا یہ واہ دتا ہی انارے نو جو دتا ہی جناب جی ریڑی دے موٹو موٹر پیا पैर होंगे सड़क से टुरद टुरद घसते मर्जी टै जे ताकत आला एडा जेन जा पुत्र जाए तो सिंगा ने चुक चुके ढेड पाल छोड़ लेकिन बेचारा अपनी ताकत नाबू रखी फिर क्यों रखी फिर चार दिन दे पट्ठे खादे ने तवाजो नहीं फरमा मखलूकू اساں ویخیا سائنس دی نگاہ ویکھنا سی ایمان دی نگاہ روڈ جانور جی میں پوچھ مروڑ نہ بچارے کرتے پھر بخ پیاس ہر شا برداشت کی پھر تینو مینو سبق پڑھ بھی خاطر तू ए मेरे बनाया मालक बनया मैं जड़ा ना किसी के बनाया मालक तेरा नहीं बने मैं ही हाई मालक तेरा मैं ही तेलूजा हक है भुख प्या से जो मर्जी है लगा फिर पंजाली ایکلا فکرق سد کے جا میرے رب محبوب شریعت ہر راز تین کائنات راز حقیقت یہ رب راز جن شریعت شریعت آن دیا سمجھ آ دنیا سمجھ آئے ان شریعت آز رب رکھا اللہ تعالی نے کائنات شریعت مطابق بنایا شریعت کینا اد مطابق بنایا تا آخیا جاتا دی نے فیت رکھ <تصفح> تو <توجہ نی> فرمائی <تصفح> <کہ تناسو> بے <تصفح> بے اچھا جانور تے حالوان ہودیا اگر پارا کرے پارا ہو نا وہ اپنی جا جائے تے جہی سی لائن جان دی تھی پئی دے تو ادے ادے ہوئے تے ہو پچھو سوٹا دڑھل کر سوچیا رب چاہتا تین بغیر کسی جانور تو، تے زمین دنت کرکھی جب بے حد متلک متلک بے حد خاجہ فرید فرمانا کوئی وہ حد نہیں کوئی وہ حد وہ متلک بے حد تے بے حد متلک کی مطلب اطلاق کی کنک تو ہی پاک جو مت سمجھے جو رب سونا جڑ زمین چ لوے تو تی تیار کردا نہ بلاوا چ پیدا کیت نہیں ہرک آندے نے امبر بیل او آدھے لوت بوٹی سرکی یعنی؟ چ اشکا آدھے فارسی ہاں جی درخت بھی ہوئی जड़ किस पासो जमीन लगती तो मोर फैलती जाती फैलती जाती दस दी मरे मै जिन्हू पाला भावे जड़ लावे मैं पाल सुना सदके जावा मां प्यो त्योलाद बन दी फिर प्यो एक चा बनाया जिंदा वालद नहीं बनाया फिर कोई समझे ہے. پھر اے ہو جا جا بنایا نہ ماں ہے تو نہ پیو ہے پہلا حضرت عیسا <تصفح> تو دوجے حضرت, <تصفح> <دوجہ> حضرت آدم <تصفح> نہ ماں ہے تو نہ باپ تو پھر جی سمجھے عورتوں عورت کے بال جمے نے انہیں حضرت آدم دور چا پیدا کی مرتے سمجھے میں کسی شہد آپ یہ قانون تیرے واسطے نے میں بے قانون ہاں می نو کی ناز لدا سام ناد لا سامل یہ ناز لاس یہ ناز سبحان اللہ کرے سنگیا بن ہے چھوٹا پا بجتا ہے کیوں پہ بجتا ہے اچھا بے اقل بے زبان بے سمجھ छे तो छोटे खावे तेरा हक बनता मारे तेनों नहीं फड़े क्यों कुटी जाए अच्छा तो तू मैं अकल वाले हो के पाड़े कीती रखिए ना कोई छोटा मारे ना कोई हाथ वडे ना कोई कुछ करे اتے یہودی ٹو سکولی سکولیا نہیں جی انسان ہاتھ کیوں کٹی چے؟ انسان جانور نجی کھڑا انسان آ لے یہ اقل دیتی ہے دنیا فرمائی ہے حافظ والا جان دافا جلال پور تو شوجہباد روڈ سے جائیے نا ہاف والا ایک دربار ہے فکیر بنیا کو گنبد سمبن سا جائف سیفر لال دا بسونے گدڑیا چھوڑے ہوں اللہ کا فقیر جا رہا ہے جٹ ہر پیو ڈگے پارا जट पिछों सोटा मारिया फकीर की निगाह पाई जट सिर्फ फसल वेख वाला डा वेखा फकीर एचों उलू वेखन वाला वेंद्या मूह निकले تو تو تڑف جی مچھلی تڑفتی ہو سجا ہے جٹ پوچھتا بابا خیر کسی فرمایا میں سوچا وے وہ بے, بے زبان ہو کے پاڑا کرے سوٹو کا ک تو اکڑ والا ہوا ہوتی توجہ نہیں فرمائی آخا سبحان فرمایا کلمہ شریف نو نفع دے وے گا اللہ د عذاب تو بچا ناراضگی غزب تو بچا وے گا پر جنہ چے اس کلمے دے حق نولا نو نہیں سمجھا گا بے وزن نہیں سمجھ گے کیونکہ میں گل قدرتا موڑ کے لے گیا تھا جو کلمہ پابندی دن فرمائی ہے ہی سجنہ سوڑ مسلمان ہونا ہو پڑو تو جو مرضی آوے کیتی رکھو تو سوچی رکھو کوئی پرواہ نہیں دے کوئی پابندی نہیں تو سور ہندو بھی کلمہ پڑھ لینا پڑھ لینا ایک بار پڑھ نہیں ہے نا پڑھ نہیں ہے نا پڑھ لیا جو مرضی ساری دنیا پڑھ پال کیوں نہیں دے چگو من مسلمان ہوں بلرزم میں کانپ جاتا ہوں کیوں کہ دانم مشکلات الہ لا الہرا من پتہ ہے جو لا اللہ مشکلات کی نے توجہ نہیں فرمائیے حکم میں تاٹ میں صرف ایک رب کو مانو اور کسی کو نہ مانو نبی رسول کا حکم اس وجہ سے فلو ہوتا ہے کہ اللہ بھروش کر مانو مانو نبی رسول نبی رسول نہیں بن توجہ نہیں فرمائی ہاں جی. آ کرما امرزا کا دیا نیل انوا کیبی من بولو اپنے ادھر نہیں بنے جا ادھر بن کے آئے وہ جا منیا رب لاتا بھی کڑیاں کر چڑھتا ہوں آپ ماسا نے پوچھنا تو من تو ہونے آپ چ معلوم ہوا جا بنایا بنے نبی رسول سدکے جاوا بے لگامی قوم سلم کلما لکھے ادر ہے اندر, اندر, اندر یہودی کا حکم پہ چلتا نہ لو تھانے چو کوفر دا قانون کڈو نبی دا قرآن دہشت گرد ہو فاط کرنے آئے ہو انتہا پسند ہو چلو نبی یہ ہوئی تو کلمے والے سے کوئی عذاب نہیں آنا کلمے آئے رحمت رحمت گئے کلمے والے جنت جنت جان گے کسے کتے بےمان کی برکھالی سنی میں روشنی پہ گل کرنا فرمایا جدہ جن چکن ہالا تو بے ودنا نہیں سمجھنا صاحب نے ارد کی یار سول کلمے کے حق نے ودنے سمجھ کا کی مطلب ہے آقا انعامدار نے فرمایا مسلمان بندہ ویکھے اللہ دے خلاف کام ہوں ربدیا ہوں ویکھ کے نہ انکار کرے دلوں نہ بدلے نہ برائی نو تبدیل کرن دی کوشش کرے زب طاقت ہے تو ہاتھ پہلے نمبر تے زبان نال سمجھاؤ نہیں سمجھتا پیا پھر نہیں سمجھتا پہلے انسو کہ برائیے نہیں بعد بھی نہیں پھر نصیحت کرو تو بعد کرو یہ درجے پہ دسنا درجے پانچ درجے دسے گئے مراتب نہیں یعنی برائی ندل دے دوسرا درجہ ہے کہ نصیحت کر خوف کروف در خدا تو جہنہ مئی آکبت پر برباد کر جان پہ آئی باد پیا آ تیسرے درجے فرمایا گیا ہے سبو شتم کر نہیں جاہل آ جہل آ بے وقف آدھے تشتی آ یہ لفت بولنا یہ تبلیغ ایے کری دیے میں اس جمے بیان کیتے نے مراتب تبلیغ آ کہ ہاں یہ جہل بسترے چوک تو سارے لگے پھرتے ہیں ہی تبلیغ وہ نام مراد آ کر کے جدو ملے کوئی نہ تو امیر کون کیا امیر صاحب تبلیغ کے جوش کتنے ہے ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں سکھاون آیا سوال ہوئے سکھانا وہ نام مراد چول جہان اتر مت لگ گئے ایمان نال کدو پتا نہیں کھوتے نکلا کل یہ ماری پی पूरा टोला लगा फिर सिखाव एक सवाल होया है तो सिखा ईमान लाल दसो ते की तबलीग कर रहे हैं तबलीक द मन पछावना पहुंचावना सिखावना आए तो फिर दे सिखाव पुछो क्यों आए फिर जी। वो जी दीन सिखाने के लिए आए अच्छा तो एक सवाल चक्कर हो जवाब नहीं आता हम सीखने के लिए आए हैं वो ना है कूडी के बलोच तेन सिखावे توجہ بھائی اور کسمیا آنا کنڈی دے بلوچا جدو جی چیشتی تقریرا سننیا شروع کی انا اللہ تعالی دے فضل یہ تو وڈا ہوئے نا جی جا بدوا کر دا اجتماع, دے اجتماع, دا اجتماع, دا اجتماع دا بد, دعا بد دعا نہیں کرتا بد دعا ہی ہوئی نا جدو اللہ نو آخنا ہے اللہ اب نیچے آ جا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 कि चलिया है किसी इजमा शरीक होने चलिया चलो दुआ तो हो जाए जिस सूर नहीं तो रब साबित करना तेरी गोद में लेता रब नुला रोला रन की गोद लेता समझ रब भी नहीं होना او یار میں تارک زمین نہیں تسی جانتے تصویر سی اتر کیسٹ نمبر میں دسنا کیسٹ کا نام ہے شان فاروق کے آزم حقوق والے بہن فیصلہ بادی تقریر ہے اندر سن لو اگر الفاظ نہ ہو میرا نک بڑھ لو یا ریون کے اجتماع کی عام حالات دنوں میں چکی عام کتب آم ہونا تو مل جائیں گی सोन। जेड़े बईमानू पता नहीं वडेरे न जो रबद है रब हर शह नाम रब सोना बंद तमाम आवाजारा लिखे वर्गी कोई शह है ही तू बक्की आना है तेरी गोद में लेटे लेट ना जा بھولی بد دعا میں شریک ہونے بالاٹر میں تی لاک بندہ جدرک ہوا وہ سجنو زیادہ لوگ دے سن یا پھر یورپ والے فائد یافتہ سن ہاں جی تعلق رحم آیا زیادہ ایس اجتماع اتنے دعا کیتے نا ہے ہمارے تبلیغی بھائی بالا کوٹ میں تبلیغ کا بہت کام کر رہے تھے کام کرتے کرتے گھر کو گئے دعا کریں ہمارے تبلیغی بھائی کوٹ میں دین کا بہت کام کر رہے تھے کام کرتے کرتے گھر کو گئے دعا کریں واہ صدقے جا صدقے سدکے اگلے آمین آئی اللہ سے بندے آپ کوئی اکا لکار ہے ہاں جی डाकू जो खिजर दे कपड़े पा लवे तो रहाबर तो ना मरना तवज्जो नहीं हो यार डाकू जो खिजर दे कपड़े खिजर ही सलाम कपड़े जबावे बोलू हर कपड़िया ना बोलू हर शक्ल ता बोलू पानी पीओ पुण के राहबर फणो चुन के میرے نبی فرمایا احتیاط ہے. احتیاط ہے کی مطلب احتیاط اس بندے کرنی ہے روے گا. بھی نگاہ نہ جاوے شک کی نگاہ وی کتوں بول پہ بولتا ہے کتوں بول آیا ہے کون ہے کی ہے ظاہر سو اندر بھی کچھ ہے سو حقیقت بولد چار کئی کئی سال جانچ جانچ کے فے فرمایا سمجھنے احتیاط پوری کر لیے توجہ نہیں ہو فرمائی پس آگ چاہیے دا تاجدار فرما اللہ فرما و سہ بندے سہ آدم دی شکل چلیس لگے فرد منل جنت وناس ہر ہاتھ چھت لوگ سونے نبی نے فرمایا ویکنگ برائی تے، نا دلو انکار شیخ ابد ال غنی نہ بلسی مجما ال بحرین علم ظاہر دا در جن اس امام احمد رضا بل جیسا اپنے فتح و رویہ جد فرما فکی ہے تے پتہ نہیں کنا کنا لقبہ یاد فرماوے کتاب تو ہوں نہ کسے جدیاں ہاں جی ہوں ہوں تو پتا ہی کوئی نہیں اگلے دن میں کتابوں پڑھ کے اس نتیجے پہنچیا کہ تین کتاباں تے سیدنا امام غزالی رحمت اللہ شریف کا تل خلاسا آپ جی میرے العلم ادھر شراہت السلام شراہت السلام امام زادہ حنفی رحمت اللہ علیہ ہاں <تصفح> جی یہ جی. امام غزالی دیاں کتاباں اے جے نہیں پڑھیا نہ تو مسلمان نہیں بن سک <تصفح> <تصفح> <تصفح> یا تو سن لوے یا فرج دے کسی بندے کو سنے جی نہ سنیا تو نہ پڑھیا تو دوسریاں پڑھتا رہا تو کچھ پتا نہیں لگنا میں امان پیار کر کےدرسیاٹو میار ہوئے ٹیجا امام شاہ ورگے شیر خاجہ فرید ورگے شیر تیار ہوندے سن کجا اترے گی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 تیرے پڑھن تنا بلا تین سونے کا چمچ اس دیتا ہے جو چمچ سونے دا قرآن حدیث ہے. کے دنیا کا ٹٹی کھان پیا ایک ملہ خطیب لگا تو فوجی میرا بےلی وہ کارے شہر کا वो मेरी चाड़ा है। वो दा सी नहीं मौली ना पन्न आकल छावनी चाहते सौली नमाज पढ़ा के बैठा उ गया अफसर उन्हें आया मौल साहब नमाज पढ़ाओ मुड़ मुसल खो आया <laughs> मौली जी فوجی میرے بہلی آ کے میں پوچھا محل جی سنیا جا بارا نماز پڑھا پا با دیا نہیں پڑھا سکتا ہاں میں نے چوپا واڈا مول پتا یہ فوج آئے سن چار آخر چار پڑھاوا چھ آخر چھ پڑھاوا لگ گیا کنگ نہیں لگیا یہ نہیں لگتے نہیں ہاں جامع نہیں میاں لاہور کا جامع نہیں مدرسہ بڑا ودرسہ اتو فتوی چلتے فتو چلتے اسبار میں تمہیں دے, دے. اتوں دے, دے کول کنجری گئی ہے رابے دورانی اس جا کے پوچھا اس آخیا مفتی صاحب کی تو دونوں بخت والوں کی فوٹو ہاں جی وہ فائد لے رہی ہے وہ مسلا پوچھتی ہے وہ آپ حضرت ہاتھ نہیں ملایا ات لکھا مولانا سرفراز نہیں می کا دا اداکار رابعہ دورانی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار سر پر دست شفقت تھرا وہ میرے ربا میرے ربا وہ میرے ربا وہ اترے گدڑ و گدڑ نام وہ چوہے وہ اترے چوہے میں نو نے کیوں خلاف بولنا میں کی کرا نہ بولا دے آپ بھائی مانوا وہ کی کرا میں چوکیدار کا دا کام انہیں سیٹی مارنی تو ہے جو چوکیدار سنبھالا سیٹی نہ مارا جاگو, آ جاگو اور تو رکھ والے چور بن گئے فرمان سونا so کالی ہے سونا جن پوچھا مسئلہ انہیں کہ حضرت یہ بتائیں روزے کے ساتھ اداکاری کی جا سکتی ہے گفتی صاحب فتوا دیتا ہے کہ اداکاری کی جا سکتی ہے لیکن فاحش مناظر نہیں کیے جا سکتے سیدھی جی گا ہے فتوا ہاتے آئی نا چند چن اداکاری کر پر بے حیائی کا کام نہ کریں مدرسیا پڑھا کی بجائے بندہ سٹ دے وہ ایمان پہلو سکول تو روک دا ہوں مدرسے روکنا مدرسے چلنے لا لو سکول ایمان نال سکول بھی تے سمجھے گا میں بےدی نا میری خیال ہی دنیا پھر بھی بندے سمجھ دیں می دنیاوی تعلیم ہے ادھر جائے گا تو سمجھے گا دی یہ بنا کے سکھا دس لانت پمنے خدا دیت جو تنظیم المدار پاکستان کتاب سکھا پڑھا فتوا مل کی دتا میرے مسلمان سمجھ گے جد حق کہ ہولا گناہ گنا ویکنگ تو چوپ نہ دلوں انکار امام سیدنا نہ عبد الغنی نابلسی فرمات پہ ہیں وہاں اما محمول علامن تجب ولحم الحسب وحم الحکام من کان سالمن فی نفس ہی من ترت تو بے تل کل مفاس ترک السبت مستخل استقفاف الد فی لفظ الحیث فرمایا یا برائی نو روک اس حدیث دے اندر برائی تو روکن جنہاں تے واجب اے طاقت تے جنہاں دا خطرہ نہیں جڑے حاکم ہو گئے او تے یا پھر او جڑے روکن جنہاں واسطے روک دینا ایک زبان روکنا اے تے برائی نو بدل سکا ایکم جنہاں اونوں چھڈیا کیوں چھڈیا حاکمات اگلیان نے اللہ تعالی کے گنا سمجھا اللہ تعالی دے خلاف ہون والے کام سمجھا کوئی گل نہیں ہے دے چو پرے ایک کچھ بھی یار کوئی کہ یار اے شغل میں ہی چلو لگے نکی فرمایا اے جدو سمجھ گے تو استخفاف کیا شریعت دا شریعت سمجھا ہونا اللہ دے حرام کیتے نو حرام سمجھے ہی نہیں اے یہ تے کافر ہو جائے ایمان اپنا فارغ کر بیٹھن گے اس حال آئے گا استقفاف آئے گا ہوں نبی فرمایا کلمہ پڑھن گے نہ عذاب تو بچن بچنگ نہ رب دے تو بچن گے اج کلے پڑھنے پیاب رب کے سر نے بھاوے ملا تینو جو مرضی آکھی جائے تینو کج نہیں لگا پر رب تی لاکھ بندہ گرک چکی تلزلے چ تی لاک بندہ ستا ہزار سکول سر ہزار فوج غر کی قوم کی پہ آخری حق کلمے دا حق جہاں تھی نا یہ حولا سمجھ گے تو آداب آنگے توجہ نہیں فرمائی رب کیا کوئی رب دے خلاف ویس کے سکول جی ٹی وی چکر دھی بڑا سوار کے تے، ہاں ہوتا؟ مردود روٹی واسطے پونے پونے کے اتو ہاٹ باٹے دھی کا پونا بھی لا لیا کلاری آئی حق شری سمجھی کڑھائی اور اتوں جے کوئی بولے لت ان کچڑیاں چشتی پاگل لگ سکتا ایگرت بنا مراد الٹی گنگا وگ پی بندہ بےغیر میں کیا جی جناب یہ دسو بھی ایک بندہ توا چاہ منہ چمل لے تو دعا چوک کے شیشا اگے چکرے منہ کالا کیتا सची बोली नहीं, नहीं शीशे <laughs> बिल्कुल सारा कसूर शीशे जेबर मिनट तवा मले भी ठीक है वह बगैर तो नहीं बनने जेड़ेल तवा मल भी चंगे ने चिश्ती शीशा चाव खावे <laughs> وہ میرے رب وہ میرے رب کدھر بتا جائے وہ لوگ اج پی ہے رب جو عذاب اذاب گلیابرت قوم کی پہ آتی ہے شہید ہو گئے ہیں شہیدوں کے لیے دعا کریں شہیدوں کے لیے دعا, دعا کریں ایک ملو کئی میرے نال مناظرے تیار ہوئے ہیں چشتی منازرہ کرنے آئے شہید ہوئے کتوں آتا ہے عذاب آیا میریا عاب کیسٹا حدیشا مریاب دے وہ میرے اتنے پہ وہ وکھے موضوع نے ادھر میں اج نہیں گیا میں ادھر نہیں گیا صرف کمل کلمے کا حق جہاں شتان آخر آخ شہادت کام تھی رکھ تک پوری قوم ٹس تو مس نہیں एडा खुदा कहर वेखन तो बाद कोई बदलिया नहीं किसे नहीं छफर जो कर रहा है सकूल, बा, बाल सवेरे जीकू दी आवे दी आ रब नेवे की दलील उ मैं आंता था कुफर बेगैरती हराम है जहात लाना ते तालीम नहीं उ ना सिर्फ तालीम का टी का ना बर्फी रख बर्फी नहीं बन जाती होंगी पिशाब नो बहार लेवल ला के दुध दा बन जाना कोई पीवेगा نہیں تو یہ موترک پی جانا تکریف کی سکل کالج کڑیاں نو ماچ گانے سارا کچھ سکھایا جان فنکشن ہوں کپڑے لاؤن سکھائے جب دکھائے جانا بائی شانا چلے گی تو ترقی ہوگی چشتی نشانا بشانہ چلنگی آ تو ترقی ہوگی میں شانا بشانہ کا کی مطلب ہوں آدھا موڈے موڈا میں تی اپنی لیا میرے آدھا مول <سؤال> دی تھی اتری دیا ترقی نہیں اتر